اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلی بیت اللہ شریف پر ہے اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اور خدا نہ خاص طور کوئی مسلمان بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ بیت اللہ شریف کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی اس گھر میں رہتا ہے تو کوئی ان پڑھ جاہل سے بھی اگر آپ پوچھتے تو کہے گا نہیں بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اس مانا کر اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں رہتا نہیں ہے وہ لامکہ ہیں اور کسی بھی مقام پر جو ہے وہ اللہ و تعالیٰ کو قائم سمجھنا جیسے سم العرش اس کرتے ہیں بعض لوگوں نے کر دیا اللہ عرش پہ بیٹھ گیا نہیں آل فاضل بریلوی نے فرمایا عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے اٹھنے اترنے چڑھنے سے سب سے پاک ہے تو بیت اللہ اس معنی کر رہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا